نہج البلاغا خطبہ نمبر ایک سو اپنے اس خطبے میں امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈنے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنا کہ وہ اسلام کی سر بلند چوٹی ہے اور کلمہ توحید کے وہ فطرت کی آواز ہے اور نماز کی پابندی کے وہ عین دین ہے اور زکوۃ ادا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا کہ وہ عذاب کی سپر ہیں اور خانہ کعبہ کا حج و عمرہ بجا لانا کہ وہ فقر کو دور کرتے ہیں اور گناہوں کو دھو ڈالتے ہیں اور عزیزوں سے حسن سلوک کرنا کہ مال کی فراوانی اور عمر کی درازی کا سبب ہے اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہ وہ گناہوں کا کفارہ اور کھلم کھلا خیرات کرنا کہ وہ بری موت سے بچاتا ہے اور لوگوں پر احسانات کرنا کہ وہ ضلع و رسوائی کے مواقع سے بچاتا ہے اللہ کے ذکر میں بڑھے چلو اس لیے کہ وہ بہترین ذکر ہے اور اس چیز کے خواہش مند نہ بنو کہ جس کا اللہ نے پرہیزگاروں سے وعدہ کیا ہے اس لیے کہ اس کا وعدہ سب وعدوں سے زیادہ سچا ہے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرو کہ وہ بہترین سیرت ہے اور ان کی سنت پر چلو کہ وہ سب طریقوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہے اور قرآن کا علم حاصل کرو کہ بہترین کلام ہے اور اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کے لئے شفا ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات سے زیادہ فائدہ رساں ہے وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سرگردان جاہل کے مطابق ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش میں نہیں آتا بلکہ اس پر اللہ کی حجت زیادہ ہے اور حسرت و افسوس اس کے لیے لازم ہے اور اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل ملامت ہے